باب ال غسلی و حکمل جنوبی غسل اور جنبی کے حکم کا بیان الله ربی اللہ عنہ قال ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء من الما فانی فانی سے ہے روا مسلم اس کو مسلم نے روایت کیا ہے وہ اسلوح بخاری اور اس کی بخاری میں ہے بعض میں آتا ہے انما من المای یہ کلمہ حسر کے ساتھ کہ پانی صرف اور صرف پانی سے ہی ہے ہاں کلما ان کلمائے حسر ہے نا حسر پیدا کر دیتا ہے تو پانی پانی سے ہے مطلب بندے پر غسل اس وقت واجب ہوگا جب اس کا پانی نکلے منی خارج ہوگی تو غسل فرض ہوگا منی خارج نہیں ہوگی تو غسل فرض نہیں ہوگا اس کا حکم ہے احتلام کے ساتھ بندہ رات کو خواب میں دیکھتا ہے کہ مجھے احتلام ہو گیا ہے لیکن صبح اٹھ کے دیکھتا ہے تو کچھ بھی نہیں غسل فرض نہیں ہوگا اور رات کو اس نے کچھ نہیں بھی دیکھا لیکن نیند میں اگر اس کو احتلام ہو گیا منی نکل گئی تو اس پر غسل فرض ہو گیا غسل اس کو کرنا پڑے گا ان ما منل ما وہ سردی میں اس نے تیمم کر لیا تھا وہ جب بات پڑھیں گے تو پھر بات کریں گے تیمم والے باپ چلو آگے وعن و و و و وعن تا رضی اللہ ابو ہو رہا رضی اللہ سے روایت ہے قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا اذا جالا احدكم بين شعابي الاربعي جب تم میں سے کوئی ایک بیٹھے بین شعابي الاربعي اس کی چار شاخوں کے درمیان ثم جاهدها پھر وہ اس کے ساتھ جمع کرے فاق واجاب السلو تو تحقیق غسل واجب ہو گیا متفاقن علیہ و زیادہ مسلم اور مسلم نے زیادہ کیا ہے وہ لم یون ذل و لم یون اگر اگرچہ انزال نہ بھی ہو یعنی آدمی اپنی بیوی بی کے ساتھ جمعہ کرے انزال ہو چاہے نہ ہو پہلی حدیث میں کیا تھا انما پانی پانی سے ہے یہ اس کا تعلق کی طرح ہے؟ خواب اختلام کے ساتھ لیکن بیوی بی سے جمعہ اگر کرتا ہے بنداس تو آدمی فارغ نہیں ہوتا انزال نہیں ہوتا ایک سال ہو جاتا ہے انزال نہ ہو بندہ ویسے ریدا پڑ جائے اس کو کہتے ہیں ایک سال ایک سال کسل سستی سے ایک سال ہو جائے انزال نہ ہو یا ویسے ہی ادھورا جمع کرے انزال نہ ہو غسل واجب ہو جائے گا جمع کے نتیجے میں غسل واجب ہوگا یعنی دخول ہو جائے غسل واجب ہو گیا شا بل اربا چار شاخیں شعبہ شاخ کو کہتے ہیں نا شاخ تو عورت کی چار شاخیں اس کی ہر ایک نے الگ الگ ہی و تعویل کی ہے کوئی کہتا ہے اس سے بازو اور ٹانگے مراد ہیں کوئی کہتے ہیں پڈلیاں اور رانیں مراد ہیں ہر کوئی اپنی اپنی تشریح کرتا ہے بہرحال جو بھی مانا ہو یہ جمع کرنے سے کنایا ہے مقصود جمع کرنا ہے جہاد وہ تو آپ کو پتا ہے جہاد کوشش جہادا یج ہودو یجہدو جہدن جہدن جہادن انزال یونزل انزل سے نا انزال نہ ہوزال <تصفح> تو یہ جہاد یہ کنایا ہے دخول سے <تصفح> جلو عن ابي سلام رضي على القراءه من الرص انتع ثربت قال نعم اذا واذ وعن امي سلامه رضي الله تعالى عنها امي سلامه رضی اللہ تعالی انہا ہے ام سلیم وحیم راۃ ابی تلح کہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے کہا ان کا نام تھا رمیسا روم وہ راطو ابی تلحا یہ جملہ مر ہے یہ جو دو لائنوں کے درمیان اس طرح لکھا ہوتا ہے نا یہ جملہ موڑ کا ریگا ہوتا ہے ٹھیک ہے عبارت ہے وہ ابھی تلحا تھا یہ جملہ موڑ ہے اور وہ یعنی ام سلیم ابو تلحہ کی بیوی ہے ابو تلح کی بیوی تھی کہتی ہیں یا رسول اللہ انَ اللہ لا من الحق اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ حق سے نہیں شرماتا فحل علمر آتی من غسلن ارح تالمت کیا عورت پر کوئی غسل ہے من غسلن کوئی غسل ٹھیک ہے فحل علمر عتی کیا ہے عورت پر من حسلن کوئی غسل زا کالا جب وہ مختلف ہو جائے جب وہ احتلام والی ہو جائے جب عورت کو احتلام ہو تو کیا اس پر بھی گزر فرد ہے خالانہ آپ نے فرمایا ہاں ایزا جب وہ پانی دیکھے الحدیث متاف کن علیہ یعنی جس طرح مرد کو احتلام ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ صبح اس کا اظہار وہ پانی والا ہے نمی والا ہے تو اسی طرح عورت کو بھی اگر اختلاح ہو جائے اور اس کو بھی پانی محسوس ہو تو اس پر بھی غسل فرض ہو جائے گا اشتلام کی وجہ سے مرد پہ بھی غسل فرض ہے عورت پہ بھی غسل فرض ہے اذا راط علما الماء من الماء اشتلام کا قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ پانی پانی سے صرف خواب میں بندہ جمع کرے اور نکلے کچھ نہ پانی نہ نکلے غسل نہیں غسل کا پہ جب کچھ نکلے اذا رأت الماء عورت کے لیے بھی یہی قانون ہے پھر بھی پتہ چل جاتا ہے ہاں اب پانی ضروری نہیں کہ وہ گیلا ہو تو آپ کو پتا چلے ویسے بھی پتہ چل جاتا چلو قال منانی ہے سلامت سلامت وعن رضی عنہ بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فل مر آتی تارافی منا میہ مایور رجول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے بارے میں فرمایا جو اپنی خواب میں دیکھتی ہے وہ کچھ جو مرد دیکھتا ہے اس طرح مرد خواب میں جمعہ دیکھتا ہے ایسے ہی عورت جو خواب میں جمع ہوتا دیکھے تو آپ نے فرمایا تب وہ غسل کرے وہ غسل کرے گی کب ادارہ الماء یہ بات ذہن میں رکھنی ہے ٹھیک ہے متافاقن علیہ و زیادہ مسلم مسلم نے زیادہ کیا ہے فاقالت ام سلامہ کا ام سلامہ سلام رد اللہ عنہا نے کہا وہ حل یقون و کیا ایسا بھی ہوتا ہے عورت کو بھی احترام ہو جاتا ہے کالانہ نعم آپ نے فرمایا ہاں سمین أَيْنَ نہ یقون شاداہ أَيْنَ این یقون ہاں شین کے کسرے اور با کے سکون کے ساتھ یا شین اور باپ دونوں کو مفتو پڑھ کے شیب اور شاداہ پھر مشابہت کہاں سے ہوتی ہے بچہ عورت کے ہاں پیدا ہوتا ہے کبھی وہ کسی کے مشابے کبھی کسی کے مشابے کبھی کسی کے مشابے یہ مشابہت کہاں سے ہوتی ہے عورت کو بھی احترام ہوتا ہے اس کے بھی تصورات تو جس طرح کے خیالات ہوں اس کا اثر ہوتا ہے حمل کے دوران اس لیے حمل کی حالت میں عورت کی بہت زیادہ حفاظت کرتے ہیں آج کل تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں مردی مرے اگر نہ ان ایام میں جس عورت شپہل المریض ہوتی ہے ویسے بھی اس کو بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہوتی ہے خیال کی احساس کی تو اس کے ساتھ ساتھ جو جنین بچہ عورت کے پیٹ میں اس کے لیے بھی بہت ضروری ہے اچھی غذا اچھی خوراک اچھی دیکھ بھال ماں کی صحت اچھی تو بچے کی اچھی اسی طرح جو خیالات اور تصورات ہیں یہ بھی ٹھیک ہونے چاہیے عورت اگر حمل کے دوران پریشان رہے گی تو اس کا اثر بچے پہ ہوگا خوش رہے گی تو اس کا اثر بچے پہ ہوگا خیالات جس قسم کے دماغ میں ہوں گے عوارہ قسم کے شہوانی خیالات ہو گئے تو اس کا اثر بھی بچے پہ پڑتا پاکہ خیالات ہو تو اس کا اثر بھی بچے پہ ہے یہ چیزیں بہت زیادہ اثردار ہیں اسی لیے کافا مین عین یقون شب ہو کہاں سے ہوتی یہ تصورات اور خیالات ہیں جو اثر انداز ہوتے ہیں کہ یہ کس طرح کے واقعات ہیں کہ حمل کی حالت میں عورت نے ایک بلی کو دیکھا جو ان کے گھر میں رہتی تھی نیلی آنکھوں والی نیلی وہ اس کو دیکھتی رہتی اور اس کے ہاں جو بچی پیدا ہوئی اس کی آنکھیں بالکل نیلی بلی جیسی یعنی اس حد تک اثر ہوتا ہے ہاں <تصفيق> ماں یار اور عورت جو اپنی خواب میں وہ کچھ دیکھے جو مرد دیکھتا ہے احتلام یعنی عورت خواب میں دیکھتی ہے کہ میں جمع کر رہی ہوں جس طرح مرد دیکھتا ہے جمع تو کیا یہ دیکھنے سے اس پر اصل ہوگا کہ نہیں نے فرمایا ہاں وہ اصل کرے نہیں وہ بھی پیچھے آ گیا نا ادھر ماں آپ جس پہ یہی تو بات ہے نا عورت بھی دیکھے مرد بھی دیکھے ٹھیک ہے محض دیکھنے سے خواب دیکھنے سے غسل فرض نہیں ہوگا الماء من الماء پانی پانی سے غسل واجب ہوگا انزال سے مرد کو بھی عورت کو بھی عورت کے بارے میں کہا ہے نا نام ادارے بدا باندھ نہیںڑ ابھی بتایا تو یہ کنارا ہے دکول سے من بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چار وجوہات کی بنا پر وسل کرتے تھے مین ال جناب سے و یوم جمعی اور جمعے کے دن سے و مین الجامات وامن غسل المیتی اور میت کو غسل دینے سے اور ابو داودا وا ابن قا اس کو ابوداود نے روایت کیا ہے اور ابن فضما نے اس کو صحیح کہا ہے جنابت کا غسل واجب ہے جمعہ کا غسل مستحب ہے حجامے سے اور غسل میت سے بھی غسل مستحب ہے <تصفح> فرق کرینے کی وجہ سے دلائل کی وجہ سے <تصفح> ہاں جی روم <رمیتا تصفح> رومسا بنتے ملحان رضی اللہ عنہ کی, والد، کی والدہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی خالات حالات دودھ کے رشتے سے رضاعت دودھ کے رشتے کو کہتے ہیں کس کی مردی اپنی تو بات اکیلی خاد بھی نہیں ہے نا کھاد بھی دیکھتا اور کچھ نکل بھی جاتا ہے پھر غسل یہاں پہ نہیں ہے تو کیا ہوا پیچھے جو آ گیا ہے پیچھے ودا تو ہو گئی ہے نا ہر جگہ پہ وزات ہونا ضروری نہیں ساری ریشوں کو جمع کر کے دیکھیں تو پھر پتا چلتا ہے آپ کے پورا مختلف مانا کیا ہے اب ہر ہر جگہ جل... آپ نے بدو والی پڑھی ہیں کسی ایک ریش میں وضو کا پورا طریقہ ہے تو پھر کیا کریں گے مطلب باقی کو جمع کریں گے نا <تصفح> <تصفح> وعن رضی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ابو ہو رہی را رضی اللہ سے روایت ہے ماما بن اسال کے واقعہ کے بارے میں جب وہ اسلام لائے کیا روایت ہے کہ وہ امار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غسل کرنے کا حکم دیا اور واہ عبد الرزاق اس کو عبد الرزاق نے روایت کیا ہے وہ الحم متاف علیہ اور اس کی اصل متفق علیہ ہے یعنی اصل روایت جو ہے یہ قصہ بخاری مسلم میں بھی موجود ہے تو اسلام کوئی بندہ قبول کرتا ہے مسلمان ہوتا ہے تو وہ بھی غسل کرے اس کو کہتے ہیں غسل اسلام جی وہی جو, جو, جو غسل جنابت کا طریقہ ہے غسل کا حکم جہاں پہ بھی آئے گا طریقہ ایک ہی ہے سب کا پہلے جگہ کو تو وہ آگے آ جائے گی تفصیل وہ آگے آ رہا ہے طریقہ آگے آ رہا ہے فی الحال اتنا سمجھ لیں کہ طریقہ ایک ہی ہے حیض کا اوسل ہو نفاس کا ہو جنابت کا ہو اسلام کا ہو حتیٰ کہ میت کا اصل ہو طریقہ ایک ہی ہے ہاں جی ہم یہ معاف نہ کرتے جو ماما بھی ایک ہی علاقے کے ہیں قال ابي الصديق رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا في يوم الجمعه واجب على كل مقيم اخرج سبعہ یعنی کہ حدیث میں روا مت میں یاد ہے اس کو ثابت کرائی ہے جن کا مقدمے میں ابن ایجر نے کیا کہا ہے تو آپی کل حدیث من اخراجہ امام ہے یہ امام عبد الرزاق ان کی کتاب ہے المصنف مصنف عبد الرزاق وعن نبی سعید رضی اللہ عنہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالیہ کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل یوم واجبلی مشت علم جمعے کے دن کا غسل واجب ہے ہر اس پر جو محت ہے یعنی بالغ ہے مشتلم کا مانا بالغ ہر بالغ پر جمعے کے دن کا غسل واجب ہے اخراجہ اص اس کو ساتوں نے نکالا ہے ساتوں نے روایت کیا ہے واجب فرض کو کہتے ہیں مستحب, مستحب, مستحب کے کرنا بہتر ہے کرنا بہتر ہے یہ ہوتا ہے مستحب, مستحب آپ کو شروع میں بتایا ہے نا کہ حکم تکلیفی کی پانچ قسمیں ہیں واجب مستحب, مستحب حرام مقروح واجب جس کا شریعت حکم دے اور لازمی طور پہ کرنا ہو مستحق جس کا شریعت مطالبہ کرے لیکن لازم نہ کرے حرام جس سے بچنا شریعت لازم قرار دے مفرو جس سے بچنے کا مطالبہ شریعت کرے لیکن بچنا لازم قرار نہ دے مباح جس کے بارے میں شریعت اختیار دے آپ کی مرضی کرو نہ کرو واجب جیسے پانچوں نمازیں واجب ہیں فرض ہیں مستحب جیسے اسلے یوم جمعہ مستحد مغرب سے پہلے والی دو رکھا تے مستحک کرنا مستحب استقبال حرام جیسے زینا حرام ہے مکرو جیسے طلاق ابغض الحلال عند اللہ ہے حلال لیکن اللہ کو پسند نہیں پسند ہے واجب ہے یعنی فرض ہے جمعہ کے دن کا غسل کرنا فرض ہے ہر بالغ آدمی پر مباق کیبا کی مثال یہ ہے کہ آپ کا چہل قدمی کرنا صبح کی سیر ایکسرسائز مبا ہے سگریٹ تو حرام ہے مشکل ہونے کی وجہ سے <تصفيق> اسلام کے جتنے بھی واجبات اور فرائض ہیں نا یہ سب بالغ کے لیے پلے باندھ لو یہ بات جتنے بھی کام فرض ہیں فریضہ اسلام کا کسی بھی بندے پر اس وقت عائد ہوتا ہے جب وہ بالغ ہو عقل ہو عقل بھی ہو اس کی پاگل آدمی پر نہیں فرض اور بالغ بھی ہو ہر چیز نماز بھی سات سال کی عمر میں بچے کو نماز کا حکم دینا ہے دس سال کا ہو جائے اس کو جوتے مارنے ہیں اگر سستی کرتا ہے پٹائی کرنی ہے لیکن فرض نہیں ہوئی کیوں کرنا ہے ایسے تاکہ جب اس پہ فرض ہو اس وقت تک یہ پکا نمازی ہو جائے پھر یہ نہ ہو کہ صبح کوئی ادھر والا کھڑکائے اٹھائے اور وہ سویا رہ جائے دس سال کی عمر میں اس کو اتنا ٹیک کر دو کہ وہ بالغ ہونے سے پہلے, پہلے پہلے پکا ہو جائے نمازی وہ تربیت ہے جب اختلاع ہو جائے یہ اصل نشانی ہے بلوغت کی عمر کا کوئی مقرر نہیں ہے وقت مختلف لوگ مختلف عمروں میں والے ہو جاتے ہیں ہر علاقے کا اور ہر آدمی کی خوراک اور غذا کا حساب کتاب ہے خوراک کے حساب سے علاقے کے حساب سے بلوغت ہوتی ہے ماحول کے حساب سے بلوگت ہوتی ہے ماحول میں اگر اس طرح کی باتیں نہیں ہوں گی سیکسی قسم کی تو بچہ جلدی بالغ نہیں ہوگا اگر وہ سیکسی باتیں سنے گا دیکھے گا فلمیں ڈرامے جلدی بالغ ہو جائے گا جلدی پتہ چل جائے گا اس کو ان شرارتوں کا جلدی بلوگت ہو جائے گی خوراک بھی اس پر اثر انداز ہوتی ہے یہ جو اے اے اے اپنا بریلوی مرغی ہے یہ کھانے سے بھی بندہ جلدی بالب ہو جاتا ہے کیونکہ یہ بیمار ہوتی ہے نا اس کو آپ کیا کہتے ہیں چکن چکن کہتے ہیں نا چکن تو کہتے ہیں چوزے کو मुर्गी مرغی کو انگلش میں کیا کہتے ہیں ہین چکن یہ اصل میں مہینے سوا مہینے کا چوزا ہے چھوٹا تھا اس کو آپ نے خود بیمار کر کے اس کا جسم سوزش والا کر دیا متورن کر دیا سوجا ہوا چوزا ہے یہ جو آپ کھاتے ہیں جنہوں سوج چڑی ہوت مند ہو جا کے بیمار بیمار تو اس کو آپ خود بیمار کرتے ہیں بیمار کر کے کھاتے ہیں یہ مرغی نہیں بنتا ہوتا چوزا ہی اور دیکھیں یہ آواز بھی چوزے والی نکالتا ہے مرغی والی وہ کٹ کٹ نہیں کرتا یہ کٹ کٹ کوٹاخ کی آواز نہیں ہوتی اس کی چوزے والی وہ کھانے کی بہت بات الگ ہے ہاں تو اس کی وجہ سے بھی ہارمونز میں بہت ساری تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں گڑبڑیشن ہوتی ہے اور ابھی کچھ دن پہلے ہی خبر آئی تھی کہ ایک ملک نے اپنے وہ پابندی لگا دی ہے فارمی مرغیوں پر ہارمونس میں چونکہ یہ خرابی پیدا کرنا چلو رسوار بھی حرام ہے مسکر ہے نشاور ہونے کی وجہ سے چلو چلو آگے پڑھو نی مت وہ ان سمورا کا اللہ عنہ کالا سامورا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منتو یوم جمعی فابیحہ و نعیمت جس نے غرو کیا جمعے کے دن فابیحہ تو وہ اچھا ہے و نائمت اور خوب اچھا ہے و مانغ تا اور جس نے غسبا تو غسل افضل ہے زیادہ حضیلت والا ہے روا الخم ساتو اس کو پانچوں نے روایت کیا ہے وہ حسن اب ترمیدی اور ترمیدی نے اس کو حسن قرار دیا ہے اب دیکھیں یہ حدیث آ گئی پچھلی حدیث کے لیے سرینہ سارے تھا پچھلی جس میں کیا تھا کہ غسل حرد ہے واجب ہے تو یہاں پہ کیا گیا کہ جو آدمی وضو کر لے وہ بھی اچھا کام ہے لیکن جو غسل کرے وہ زیادہ افضل ہے پتا چلا کہ جمعے کے دن وسر کرنا فرض نہیں رہا اس کی تفصیل ایک حدیث کے اندر آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حکم دیا تھا وسر کر کے آنے کا وسر کو فرض قرار دیا تھا لوگ محنت کرتے اور پسینے سے شرابور ہوتے اسی حال میں وہ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے آ جاتے پھر سوف کے کپڑے انہوں نے پہنے ہوتے اور لوگوں کے مسجد میں جمع ہونے کی وجہ سے گرمی زیادہ ہوتی اور پسینہ آتا تو وہ گو آنا شروع ہو جاتی تو آپ نے وسر کرنے کا حکم دے دیا اور پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر وصرت کر دی تو ان کے پاس اچھے اچھے کپڑے اور سارا کچھ آ گیا غنائم کے اموال ان کے پاس آنے لگے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دے دی کہ جو جمعے کے جن کا وسر کرے وہ بھی ٹھیک ہے جو نہ کرے وہ بھی ٹھیک ہے تو غسل کرنا مستحب ٹھہرا لیکن صحیح بخاری کے اندر ایک اور روایت آتی ہے اس میں یہ ہے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ نہانا یہ اللہ کا فریدہ ہے ہر مسلمان آدمی کا ہفتے میں ایک بار لازمی نہائے تو اب نہ ایک مرتبہ نہانا لازمی ہجو ہے تو پھر اس کو جمعے کے دن ہی کر لیں وہ فریضہ ادا ہے اگر بندہ جمعہ کے دن غسل نہیں کرتا تو جمعے کے دن خاص واجب نہیں ہے لیکن ہفتے میں ایک بار لازم ہے چلو رضی اللہ قال علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرئون القرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن پڑھاتے تھے ما لم يكن جنوبا جب تک جنبی نہ ہوتے رواہ احمد والاربعت اس کو احمد اور شاروں نے نکالا ہے وَهَذَا لَفْضُ تِرْمِذِي وَحَسَّنَهُ یہ ترمذی کے الفاظ ہیں امام ترمذی نے اس کو حسن کہا ہے وَصَحْحَهَا هُبْنُ حِبَّانَا اور ابن حبان نے اس کو صحیح قرار دیا ہے لیکن یہ روایت ضعیف ہے جمبی حالت میں بھی تلاوت کی جا سکتی ہے جیسا کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں یہ روایت ثابت نہیں ہے غلطی لگی ہے جلو قرئ ابي تعيد لي القدريه رضي الله عنه قال قال الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدهم اهله ثم اراد ان يعود فليتوثب بينهما موضعا رواه مسلم عند الحاكم فانه وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ابو سعيد الخدري رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادا جب تم میں سے کوئی ایک اپنی بیوی کے پاس آئے یعنی اسے جمع کرے تما آراد آئیں پھر وہ ارادہ رکھے لوٹنے کا یعنی دوبارہ جمع کرنے کا ارادہ کرے فل یت وئی نہما وہ ان دونوں کے درمیان میں وضو کر لے ایک مرتبہ جمع کیا ہے دوبارہ جمع کرنے کا ارادہ ہے تو وضو کر لے وضو کر کے پھر دوبارہ جمع کرے دباہ مسلموں اس کو مسلم نے روایت کیا ہے داد الحاکم حاکم نے یہ الفاظ زیادہ کیے ہیں فن ان شاطو یہ دوبارہ لوٹنے کے لیے دوبارہ جمع کرنے کے لیے زیادہ چست کرنے والا ہے بندہ وضو کرے گا تو اس میں چستی پھرتی زیادہ آ جائے گی تو یہ لازم ضروری نہیں یہ بھی بہتر اور مستحک ہے کہ بندہ ایسا کر لے آگے وہ حدیث آ جائے گی آج آج آج آپ پڑھ لیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی حسن کے ساتھ اپنی تمام تر فقیر میں ایک ہی حسن ایک ہو تو پھر بھی ہو سکتا ہے چلو والا کی انعائشہ تا رضی اللہ عنہ قالت ارباہ سننے اربا ورباطی چاروں کے لیے ہے عائشہ رضی اللہ علیہ کی روایت سے کہ انہوں نے کہا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے جنابت کی حالت میں ہی من غیر ان, یمسا ما ان پانی کو ہاتھ لگائے بغیر پانی کو ہاتھ بھی لگاتے تھے سو جاتے تھے اور یہ روایت معلول ہے معلول ہے, معلول ہے محلول اس وجہ سے کہی ہے کہ یہ ابو اسحاق السود کی روایت ہے یہ روایت ابو اصحاق کی ہے بطریق اسود تو اس کے منقطع ہونے کا شبہ ہوا لیکن امام بحقی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ ابو اسحاق کا اسود سے سیما ہے لہٰذا اس کو معلول کہنا یہ درست نئی بات حافظ صاحب کی روایت صحیح ہے تو اب دیکھیں پانی کو ہاتھ لگائے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے ہیں اٹھتے تو اٹھ کے ہی آپ کا کیا معمول تھا یہ النومان نومان بچھی تھی نیند کیا ساتھ دور کرتے اور آل عمران کی آخری دس آیات پڑتے ان تناوا وقت نہاریات الباب سے لے کے آخرتابے تو آخری آئے پانی کو آخری لگایا اور اس سے ہی لیا تو کیا ثابت ہوا جمبی کے لیے قرآن پڑھنا